میرا سوال ہے وہ جمعے کی نماز کے بارے میں ہے جس شہر میں یہاں رہتا ہوں یہاں زیادہ مسلمان نہیں तो تو की کی نماز میں کتنے لوگوں کی شرط ہے کہ کم از کم اتنے نمازی ہونے چاہیے تو جمعہ فرض ہو جائے گا جیسے کہ پہلے بھی میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ شہر ہونا چاہیے ضروریات زندگی کی ہر چیز وہاں پر ہو وہ تو تمام شرطیں یہاں پر ہیں لیکن یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ نماز کے لیے کتنے آدمیوں کا ہونا شرط ہے نماز جمعہ کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں جنا مہربانی ہوگی جی پاک بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ احکام جو ہیں مصر جانے ہونا چاہیے بڑا شہر ہونا چاہیے یہ ہے وہاں مسلمان ممالک کا معاملہ جہاں کافروں کی حکومت ہے وہاں اگر جمعہ پڑھیں گے تو جمعہ تو ہو جائے گا جمعہ کا سواگ ہوگا زور و سے ساکت ہو جائے گی لیکن اب وہاں دیکھنا پڑے گا کہ کیا جمعہ وہاں فرض ہے یا نہیں ہے اگر تو وہاں اتنے مسلمان ہیں اور ان کو عام آزادی بھی ہے ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے تو وہ وہاں پہ تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا مسلمان کم ہیں یا زیادہ ہیں تو ان کو جمعہ شیخ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور چونکہ وہاں تو اب ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے جتنے ہیں ان کو دین کا پیغام برالا پہنچ جانا چاہیے اور اگر ان کو دین کا پیغام نہیں پہنچائیں گے اور ان فکی مسائل میں رہیں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا تو لہٰذا اگر سید عقیدہ کو آدمی ملے چاہے وہاں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں جمعہ پال لینا چاہیے جہاں بھی آپ کو مل جائے